اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا ودنی و سر والا علی واب و بارک و وسلم سلیمن کثیرن کثیر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شمائی کا یہ سلسلہ کافی مدت سے چل رہا ہے مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شمائل کو سن کر کے ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کا اہتمام کریں ابھی بعض احباب نے خاص طور پر اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آج کل ورلڈ کپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور بہت سے وہ احباب بھی جو دیندار کہلاتے ہیں اور جن کے دینی مشاغل ہیں وہ بھی اس میں دلچسپی لینے کو اپنے لیے برا نہیں سمجھتے کئی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں دیکھو اگلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طرز اور جو انداز اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور انہوں نے وہ بتلایا اگلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئی تھی اس میں ایک چیز تھی قَدْ کا نَفْسَهُ مِنْ سَلَاسٍ مِنَ الْمِرَائِ وَلْإِقْسَارِ وَمَا لَا يَعْنِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تین چیزوں سے بہت دور رکھا تھا ایک تو جگڑے سے دوسرا فضول باتوں سے اور تیسرا لایانی کاموں سے لانا یعنی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ ہے بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی صاحب ایمان کی فلاح اور کامیابی دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا حاصل ہونا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے پر موقف ہے کے شروع میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے خلاحیاب, کامیاب اہل ایمان کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور قدع فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں فلاح کا جو مفہوم ہے معنی ہے ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا جامع لفظ موجود نہیں جو اس مفہوم کو ادا کر سکے یہ جو کامیاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بھی دراصل لفظ فلاح کے مفہوم کو پورے طور پر ادا کرنے سے قاصر ہے ادھورا ہے حقیقت میں قرآن کی اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی خوشحالی <تصفح> یعنی جس آدمی کو دنیا میں بھی خوشحالی حاصل ہو اور آخرت میں بھی دونوں خوشحالیاں جو ملے اس کو فلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے تو گویا قرآن یوں کہتا ہے کہ وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے جن میں آگے جو خوبیاں اور صاف بیان کیے ہی جا رہے ہیں وہ پائے جاتے ہوں اس میں پہلا تو اللہ خاشیوم کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں اس کے بعد نمبر دو پر دیکھو کتنی اہمیت ہے نماز کے خوشبو کے بعد پھر نمبر دو پر هُمَنِ اللَّغْوِ <مُورِدُون> کہتے ہیں فضول اور بیکار بات یا کام لا جس کو کہا جاتا ہے آپ لا سے بچاتے ہیں لا کاموں اور لا باتوں سے جو احتراز کرتے ہیں اپنے آپ کو ان میں مشغول نہیں کرتے گویا کسی بھی صاحب ایمان کی کامیابی موقوف ہے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانے پر اس کے بغیر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے <تصفح> من حسن اسلامی مرے ترکانی کہ کسی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے لایانی کا مطلب کیا لا یانی ایسی بات ایسا کام جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا دیکھو نقصان بھی نہیں لیکن فائدہ بھی نہیں نقصان ہے وہ تو بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے لیکن کوئی نقصان نہیں لیکن فائدہ بھی اگر نہیں ہے نہ تو آخرت کا نہ دنیا کا تو ایسی بات کو اور ایسے کام کو شریعت کی اصطلاح میں لا یانی حضور بیکار بات اور بیکار کام سے تعبیر کیا جاتا ہے گویا ایک مومن کے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانے کا احتمام کرے اور قرآن تو یوں کہتا ہے گویا کامیابی اور فلاح اس کے اوپر موقع ہے امام عبدعود رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے وہ فرما ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے انتخاب کر کے, چن کر کے, اپنی کتاب سنن کے اندر چار ہزار آٹھ سو حدیثیں شامل کر کے امت کے سامنے پیش کیا اور پھر فرماتے ہیں کہ تمام ذخیرہ حدیث کا خلاصہ چار حدیثوں میں آتا ہے ان چار میں ایک یہ بھی شمار کی گئی ہے من حسنی اسلامی بڑے یعنی اور فرماتے ہیں ایک انسان کے دیندار بننے کے لیے یہ چار حدیثیں کیا ہیں کافی گو یا دینداری موقوف ہے کائی کے اوپر ان چاروں کے اوپر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی لایانی چیزوں کو چھوڑ دے لایانی کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا ایک مومن کو اللہ تبارک نے دنیا میں کیوں بھیجا یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی جسم عطا فرمایا اس جسم میں مختلف خواہ کی شکل میں اللہ تعالی نے بے شمار صلاحیتیں ہمارے جسم میں اللہ نے فٹ کر دی ہے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی سننے کے لیے کان دیے بولنے کے لیے زبان دی سونگنے کے لیے ناک دی سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا پکڑنے کے لیے ہاتھ دیئے چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے جسموں میں اللہ تب تعالیٰ نے فٹ کیا ہے یہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اور یہ جسم اور یہ عمر اور زندگی اور بھی زندگی کے ساتھ اتنا ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو ہر وقت ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کیا یہ خالی اس دنیا میں آ کر کے کھا پی کر کے تفریح اور سیر سپاٹا کر کے چلا جانا ہے آگے کوئی دوسرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے آگے کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے جہاں کوئی حساب دینا ہو ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سوچے کہ ہمارا ایمان ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ ہم اس وقت جس زندگی کو گزار رہے ہیں یہی زندگی نہیں ہے یہ تو گویا آخرت کی جو اصلی زندگی ہے اس کے لئے تیاری کے واسطے ہمیں دی گئی ہے یہ تو گویا دنیا آخرت کی خیتی ہے دنیا کی زندگی اس لئے عطا کی گئی کہ آخرت کی زندگی کے لئے ہمیں تیاری کرنے کا موقع ملے اصل زندگی وہ ہے یہاں نہ سمجھئے کہ یہاں کھائیں گے پییں گے سیر سپاٹا کریں گے تفریح کریں گے ایشو عشرت کو گزار کے مر گئے ختم ہو گیا نہیں ختم نہیں ہوئے بلکہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اللہ تعالی کو ہماری اس دنیا کی زندگی کا ہمیں حساب دینا ایک ایمان مومن کا ایمان ہر وقت اس کو یہ چیز بتلاتا ہے گویا ہماری زندگی یہ جانوروں کی طرح نہیں ہے جانوروں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی کوئی دوسری زندگی نہیں ویسے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے اور ان کے آپس کے حقوق کی ادائیگی کروائیں گے اور پھر ان کو کہا جائے گا رابا کہ مٹی ہو جاؤ ختم ہو جائیں گے اس وقت کفا جو جنہوں نے دنیا میں ایمان جو ہے نہیں لائے تھے وہ تمنا کریں گے کاش یا کنتو رابا کاش میں بھی اسی طرح ہو جاتا لیکن اس نہیں ہوگا تو بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے واقعہ یہ ہے کہ با مقصد زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں اپ نے فضائل صدقات میں دوسرے حصے میں سنا ہوگا لا یذولو لا تزولوا قدم ابن آدم ان ربہ يوم القيامه حتى يسأل عن خمسه قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس کو پانچ چیزوں کے متعلق اچھا جائے گا ہی فیما افنا زندگی کے متعلق کہ یہ زندگی تم نے کہاں کپائی اور وان شبابی ہی فیما ابلا اور جوانی کے, متعلق کے جوانی کی متعلقات کو آپ نے کہاں پر استعمال کیا کہاں اس کو پرانا کیا کہاں خرچ کیا اس کو فیما انفکہ اور مال کے متعلق کے کہاں جو ہے اس نے کمایا اور کہاں خرچ کیا وہ مادہ امل فیما علم اور جو علم تم کو ملا تھا اللہ کی طرف سے جو معلومات دی گئی اس پر کتنا عمل کیا تو بہرحال یہ سارے سوالات قیامت کے روز ہوں گے ان کا جواب دینا ہے ہمارا ایمان ہم کو یہ چیز بتلاتا ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو دراصل با مقصد بنانا ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے اور دنیا کی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی بتلانے کے لیے حضرات انبیاء علی و کو بھیجا نبی کریم صلاح سن آخری نبی ہیں آپ کے قرآن کے ذریعے سے ہم یہ ساری باتیں بتلائی گئی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں مستحد رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک لائے عمل ایسا بنائیں کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ کوئی گڑی کوئی وقت جو ہے ضائع اور برباد نہ ہو بلکہ اللہ تبرک تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم اپنی زندگی کے اوقات کو گزارے یہ لایانی فضول کاموں میں اس کو استعمال کرنا فضول کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ اب یہ کھیل جو ہے لہو پاک میں اہل علم یہاں موجود ہیں جانتے ہیں جہاں کہیں بھی لفظ لہو اور لئیب استعمال کیا گیا ہے مذمت کے طور پر برائی کے طور پر قرآن تو کھیل کود کو کسی حال میں برداشت کرتا نہیں بلکہ آپ یوں سمجھے کہ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اور کیونکہ وہاں اس زمانے میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لے کر قافلے آتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے پینے کا سامان لے کر آنے والے قافلوں کے آنے میں تاخیر ہوئی زمانہ درہ وقفہ ڈسٹنس بڑھ گیا لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور اس کی طلب ضرورت تھی اور اتفاق کی بات کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ و علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اس زمانے میں جمعہ کا نماز کے بعد دیا جاتا تھا نماز سے پہلے بھی جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ و علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک قافلہ آیا کھانے پینے کا سامان لے کر اور کافلے والوں کا دستو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ آتا تھا تو جیسے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے دھماکہ لگایا جاتا ہے ڈول بجاتے بھی سے اعلانات کرنے تو وہ ڈول بجا کر کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کافلا آیا تو جو لوگ وہاں خطبہ سن رہے تھے چونکہ ان کے گھروں میں بھی کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا ضرورت تھی وہ یہ سوچ کر کے کہ اگر تاخیر ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں. وہ یہ سن کر کے وہاں سے باگے تو با مقصد وہ کوئی وہ دھماکہ سننا نہیں تھا مقصد تو صرف اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنا تھا لیکن اس پر بھی قرآن میں اللہ تبر تعالیٰ نے جمعہ میں تنبیہ فرمائی وید تجارت اور لہوانن فدو الیھا وتراکوک قائما اے نبی جب وہ کوئی تجارت خرید و فروخ اور کھیل دیکھتے ہیں تو تجھے اسی طرح خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں ان کو بہت سخت تنبیہ فرمائی گئی حالانکہ وہ باقاعدہ اس دور جو بجایا گیا تھا وہ کوئی تماشے کے لیے نہیں تھا اعلان کی طرف سے تھا لیکن اس کو بھی اس انداز سے قران نے اس ذکر کیا جس سے اس کی شناخت اور برائی معلوم ہوتی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھیل کا لفظ قرآن میں اور حدیث میں ہمیشہ برائی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے بھلا کوئی خوبی کے طور پر نہیں اسلام کھیل کی جو ہے یعنی حوصلہ افزائی نہیں کرتا یہ ہمارے دور حاضر کے نظریات سوچ بدل گئی انہوں نے کھیل کو باقاعدہ اتنی اہمیت دی کہ اس کو مقصود بنایا اور اس کھیل کو ترقی دینے کے لیے تمام ملکوں کے اندر جو ہے وہ جو مستقل ایک وزارت کون سی ہے کی اسپورٹس یعنی کی وزارت یعنی وہ کھیل بھی ایک ایسی مقصود چیز ہے کہ اس کو ترق باقاعدہ مختلف کھیل اور اس کی ترقی اور اس کی بنیاد پر دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات وہاں کے ٹیمیں بلائی جائے گی یہاں کی اسلام تو ان میں سے کسی بھی چیز کی اجازت دیتا نہیں کھیل کے اندر جو ہے صرف اتنی بات کہ اس میں اگر کوئی فائدہ ہے تو دیکھو کھیل کے اندر اصل مقصود جو ہے ورزش یعنی آدمی کی صحت برقرار رہے تو وہ جو کثرت اور ورزش کا پہلو ہے اتنے ہی کو کی شریعت میں گنجائش دی ہے کہ کوئی اور شرعی جو ہے گناہ بھی اس میں لازم نہ آتا وہ کھیل اگر ایسا ہے تو دوسری قوموں کی جو ہے خصوصیت سمجھا جاتا ہے جیسے کرکٹ کا کھیل یہ انگریزوں کا ایجاد کیا ہوا ان کے مخصوص تو ہر وہ چیز ہر وہ کام جو کسی قوم کا مخصوص شعار ہو اور اس کو کوئی اختیار کرے تو حدیث میں اس پر وعیدہ آئی ہے من تشبہ بی قوم فہوا منہ جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو وہ ان میں سے ہوگا بہت آپ یہ کھیل کھیل کر ان کے ان کے جیسے بننے جا رہے ہیں من قتصرہ سوادہ قوم فہوا منہ جو کسی قوم کے مجمع کو اس کی تعداد کو بڑھائے گا ایک غلط کام ہویا اس میں آپ جو ہے آپ خود وہ کام نہیں کر رہے ہیں لیکن وہاں آپ کے جانے کی وجہ سے اس کام کی کیا ہوتی ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اس پر بھی شریعت اتنا سخت لگاتی ہے کہ گویا وہ بھی ان میں سے ہے ہمارے اکابر میں حضرت الدین رحمت اللہ علیہ ساری اہل علم سب جانتے ہیں حضرت ملانا رشید احمد صاحب گنگو رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے ہر جمعے کو حضرت کی خدمت میں جاتے تھے گنگو میں حضرت صاحب جو ہے ہمارے سلسلے کے بڑے اکابر میں سے ہیں ان کا ہوتا تھا کے زمانے میں حضرت جو ہے اپنے خجرے کو بند کر کے بیٹھ جاتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ اتفاق کی بات کہ ایک مرتبہ حضرت حضرت شکلی رحمۃ اللہ ان کو خیال معلوم نہیں تھا کہ عرصہ چل رہا ہے جمعہ کے دن وہاں پہنچے بس ان کو دیکھ حضرت رحمت اللہ علیہ اتنے ناراض ہوئے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں من کا کوئی سواد حالانکہ شریک ہونے کے لیے اسی وقت آپ واپس لوٹے اسی وقت بعد لوگوں نے کہا کھا کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا میں اسی وقت واپس جاؤں گا حالانکہ حضرت گنگوئی بھی جانتے تھے کہ وہ کوئی عرصہ میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آئے لیکن حضرت نے فرمایا جو لوگ آ رہے تھے وہاں سے اور مختلف جگہوں سے میں, راستے میں چلنے والوں میں آپ بھی تو شامل ہو گئے نا آپ کو چلتا ہوا دیکھ کر لوگ تو یوں سمجھیں گے کہ یہ بھی وہاں جا رہا ہے تو گویا اتنا ہمارے بزرگوں کا رویہ اس سلسلے میں اتنا سخت تھا تو حضرت ہمارے حضرت یہ واقعہ سناتے تھے حضرت نے اسی وقت واپس لوٹے کسی نے پانی پیش کیا تو پانی بھی یہ ایسے غلط سلسلے ہم اگر اس میں نہیں بھی گئے لیکن ہمارے اس طرح کسی عمل سے ان کی تائید ہوتی ہے ان کو سپورٹ ملتا ہے ان کو قوت پہنچتی ہے تو حدیث ہم کو یہ وہی سناتی ہے کہ آپ بھی انہی جیسے ہو قیامت کے روز انہیں اٹھائے جاؤ گا. قرآن یہ کہتا <تصفيق> <تصفيق> ہے کہ <تم تصفيق> اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے ان کی طرف تم مائی مت ہونا ان جیسے مت بننا ان کی طرف ذرا جو ہے دل کا میلان نہ کرنا ورنہ تم کو بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی تو بہارا یہ بڑا سخت مسئلہ ہے تو یہ اس طرح کے جتنے بھی خیل ہیں جو غیر قوموں کی خصوصیت سمجھے جاتے ہیں تو ان کی تو کسی حال میں اجازت بھی نہیں اور جو کھیل جس میں کوئی پھائدہ ہوتا دینی نہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے البتہ آدمی کا اپنے گوڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سدھانا یعنی گوڑے سواری سیکھنے کے لیے گوڑے کو جو ورزش کرائی جاتی ہے آدمی خود بھی سوار ہوتا ہے اس کو بھی مشقت میں ڈالتا ہے گھوڑے سواری یہ ذریعہ تھا کا جہاد کیا اسی طریقے سے آدمی کا اپنے تیر کو ٹھیک کرنا، تیر اندازی گویا یہ کھیل نہیں ہے حقیقت میں یہ تو ایک دین کے ایک بہت عظیم جو ہے عمل کو تقویت پہنچانے والی چیزیں تھی اس لیے اس کی نبی ہے کریم سلاسم نے اجازت دی تو بہرحال ایسی چیزوں کو کھیل میں سے اسکس کیا ورنہ جو خالص کھیل ہے ان میں اگر کوئی دوسری خرابی نہ بھی ہو تو بھی ویسے دیکھیے ایسی چیزیں جو بعد اپنی ذات کے اعتبار سے جائز لیکن اس کی مشغولی میں آدمی اتنا اس پہ اندر گس جاوے اس کے اندر اتنا ڈیپ میں اتر جاوے کہ اس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے اس کے دل و دماغ پر وہ چیز کیا رہے چھائی رہے جیسا کہ شہر کے متعلق آتا ہے بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر پیٹ میں پیپ پڑ جائے پیپ. پیپ پڑ جائے وہ پیپ پیٹ کے اندر کے حصے کو کھانے لگے پیپ ہوتا ہے تو پیپ کی عادت ہوتی ہے آپ کو زخم لگے گا پیپ ہوا اگر آپ دوا نہیں کریں گے تو یہ پیپ کیا ہوگا بڑھے گا اور آپ کے جسم کو کھائے گا یعنی اس کو سڑائے گا۔ بڑھتے بڑھتے پورے, پورے جسم کو پورے جسموں کو تو وہ پی جسموں کو کھاتا رہے یہ بہتر ہے بنسبت اس پہ کہ, کہ کسی کے اندر شعر ہو اور وہ اس میں اجبھالا کے شعر کے متعلق روایاتوں میں یہ بھی آتا ہے انمینو شعر لہی حکمتن بال لیکن وہ اس وقت ان کا شعر شاعری ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے اوپر اس کا سودا سوار ہو جاوے تو پھر وہ 24 گھنٹے اس میں ایسا مشغول تخلا میں جاتا ہے تو بھی کافیہ جوڑ رہا ہے سمجھا کہ نہیں کہیں کسی جگہ بھی ہوگا تو بس جو لوگ جہاں شہر شاعری کا ایسا عام ماحول ہوتا ہے وہاں آپ اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں ہے نہیں اس لیے آپ کو اس کا اندازہ نہیں تو باہر آپ اسی طرح شکار کے متعلق آیا ہے کہ نبی یہ کریم سلاد شکار کے پیچھے پڑا وہ گویا غفلت میں مبتلا ہوا کیونکہ شکار کا شوق بھی ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر اگر غالب آ جاوے یعنی کسی کے مزاج میں گھس جاوے تو پھر وہ سارے کاموں سے اس کو بے کار میں لگا رہتا ہے تو بہارا گویا دیکھو یہاں نبی امام بخاری رحمت اللہ علیہ باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر عنوان قائم کیا کسی آدمی کے اوپر شعر شاعری کا اتنا غالب آنا جو اس کو قرآن سے اس کے فرائض منصبی سے روک دے تو اس کے لیے یہ وہی ہے تو معلوم ہوا حالانکہ شہر اپنی جگہ پر ایک جائز چیز تھی لیکن اس کا طبیعت میں اتنا شوق پیدا ہو جانا کہ اس شوق کے نتیجے میں آدمی دوسرے کامکار چھوڑ دے اپنی ذمے داریوں سے قافل ہو جاوے اور چوبیس گھنٹے اسی میں لگا لپتا رہے گا رہے تو اس کے لیے یہ وہی تھی ایک جائز چیز میں بھی تو کھیل آج کل یہ کرکٹ کا کھیل تو کرکٹ کے کھیل میں تو ویسے بھی جو ہے نا بہت ساری خرابیاں ہیں کھیل میں اگر جو ہے ہار جیت رکھی گئی ہو اور اس میں جو ہے ہار جیت کے نتیجے میں جو کسی کو کچھ ملتا ہو کسی کو کچھ جاتا ہو جس کو سٹا کہتے ہیں جوا تو یہ تو جوا تو شریعت نے حرام قرار دیا انیدان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیتان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اور شراب کے ذریعے سے سٹے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں ڈالے تو یہ جو ہے نا یہ حرام قرار دیا ویسے کچھ فائدہ کا امکان یا منافیو ناس یہ نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گنا ہے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اسما اکبروں میں نفیما ان کا گناہ فائدے سے بڑھ کر ایک کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جس میں فائدہ نہ ہو ساپ کا زہر جو ہے نا اس میں بھی کیا ہے فائدہ تو ہے لیکن خالی فائدہ نہیں دیکھا جاتا فائدہ اور نقصان دونوں کو سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کرتے ہیں اور فائدہ اگر زیادہ ہو تو پھر آگے اس کے متعلق سوچا جاتا ہے قائدہ یہ ہے کہ فائدے کے حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ کوئی دوا علاج کریں گے تو علاج کے اندر بھی ڈاکٹر جب کوئی دوا تزویز کرے گا تو دیکھے گا اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہے یا نہیں سائیڈ ایفیکٹ ہوگی تو بھی وہ دوا تزویز نہیں کرے گا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل جو ہے خاص کر کے یہ کرکٹ کا کھیل ہمارے, ہمارے ملک کے اندر وہ جو لوگ اس میں مشغول ہوتے ہیں کیا حال ہوتا ہے ان کا آپ جانتے ہیں وہ ان کے دل و دماغ کے اوپر چوبیس گھنٹے وہی سوار رہتا ہے مسجد میں آتے ہیں پر وضو کر رہے ہیں تو آپس میں اس کا تذکرہ جماعت خانے میں آگئے سنت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا ابھی جماعت میں دیر ہے دو آدمی بیٹھے ہیں تو ان کا اسی کا تذکرہ خاص کر کے رمضان میں تراوی کا جو ہے وقفہ بڑا ہوتا ہے تو اس موقع پر تو ان لوگوں کے دل ایسے اب تو بڑی تعداد وہ ہے جو تراوی ہی کیا کر دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے اور جو آتے ہیں اپنے آپ کو جبر کر کے ان کا حال یہ ہوتا ہے ان کا دماغ وہی دل وہی اٹکا ہوا ہوتا ہے حالانکہ اسلام نے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی کسی کو پیشاب پاخانے کا تقاضا ہو اور نماز پڑھے تو کیا پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ تم نماز ایسی حالت میں پڑھو کہ تمہارا دل نماز میں پورے طور پر لگا ہوا ہو یہاں ظاہر ہے کیا نماز کے لیے آیا اور دل وہاں لگا ہوا ہے اور اسی میں اور پھر اس کے ساتھ لگاؤ کرکٹ کے اس لگاؤ کے نتیجے میں ان کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ دل میں جو محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ قاعدہ ہے انسان جس چیز کا بار بار تذکرہ کرے گا نا تو اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے ان کھلاڑیوں کا بار بار تذکرہ کرنے کے نتیجے میں یہ کھلاڑی جن کی بڑی تعداد تو کفار ہیں اور چند مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد فساق اور فجار، فاسق و فاجی، اللہ کے کوئی دو نمازی باقی بڑی تعداد تو وہی ہے فارق. تو جس،, جس مشغلے کے نتیجے میں کفاق فساق فجار کی محبت دل میں گھر کر جائے اور ایسی گھر کر جائے ہمارا نوجوان ویا ان کا ایسا لٹو اور عاشق ہو جاتا ہے کہ ان کی نقل کو کو اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہے ایسی چال ایسا گویا لباس ایسی بالوں کی اسٹائل ایسی چلنے کی ہر میں سنت کی نقل تو کیا اتارتے یہ ان فاسد فاجر اور کافروں کی نقلیں اتارنے میں ہماری زندگیاں برباد ہوتی ہے اور دیندار طبقہ بھی اسی کے اندر یہ آپ بتائیے پھر یہ لاتر کنولہ ضلع جنہوں نے اللہ کی نا کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا تم ان کی طرح مائل مت ہونا ورنہ جہنم کی آگ تم کو بھی پکڑ لے گی کیا ہوگا یہ کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ تو یہ ہے. اور پھر جس زمانے میں یہ کھیل ہوتا ہے اس کھیل کے زمانے میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر گئے. دنیا کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں حکومت کے آفسوں میں آپ جائیں گے تو سب اسی کو سن رہے ہیں اسی طرح خانگی پیڑیوں میں جائیں گے وہاں پر بھی یہی چرچا ہے گھروں میں بھی یہی ہے پھر اس کے نتیجے میں جو سٹے لگتے ہیں آپس میں اور تو جانتے ہیں ان کے خبریں آتی ہیں فکسنگ کی اب جب جا, آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہ ہر جیت حقیقی ہر جیت نہیں ہے پہلے سے طے شدہ ہے اس کے مطابق ہے. پھر بھی ان کی اس ہار جیت پر کیا ہوتا ہے آسنی نے چڑھتی <تصفح> اس کا موافق کوئی اس کا موافق یہ جیت گیا تو یہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار اور ان جیت کی خوشیوں میں جو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سی جگہ پر قومی فسادات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر خطرے میں پڑ جاتی ہے یہ سب کیا ہے کیا ان چیزوں کے بعد بھی ایسے کھیلوں کی اجازت دی جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں تاکید فرمائی کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے بڑی قیمتی ہے قرآن میں باری تعالی فرماتے فرماتی بل افسر ایندن انسان الفیق زمانے کی قسم کھا کر یعنی زمانے میں جو حالات پیش آ رہے ہیں آپ ان میں غور و فکر کرو گے تو گویا انسان بحیثیت انسان کے گھاٹے اور نقصان ہی میں البتہ اللہ عام السال وہ لوگ ایمان لائے اور نیک امال کا اہتمام کیا اور ان نیک امال پر باقی رہنے کے لیے جو ہے نیک امال پر قائم رہنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لیے صبر کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات بتلاتے رہے وہ ہیں کامیاب باقی اس کے علاوہ سب ناکام قرآن یہ کہتا ہے ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تھے۔ وہ یہ سورت ہم کو جو سبق دیتی ہے اس سبق کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے. مشکات کی روایت ہے ما من شيء يقربكم الى الجنت ويباعدكم عن النار الا قد امرتكم به جو چیز تم ہر وقت جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی میں نے اس کے کرنے کا تم کو حکم دے دیا ہے وما من شيء يقربكم الى النار ويباعدكم عن الجنه الا قد نهيتكم عنه اور ہر وہ چیز جو تم کو جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی اس کو اس سے میں تم کو روکتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ خیر خوا, ہماری بھلائی چاہنے والے ولال اللہ کا باقی ون نفس کالا آثار کہتا ہے حضور کی اپنی امت کے ساتھ خیر خاہی ان کی بھلائی کا جذبہ اتنا تھا کہ اس خیر خاہی میں اب کہتا ہے کہیں آپ اپنی جان نہ گوا دے وہ ہمارا خیر خوا, ان کی باتوں کی طرف تو ہم توجہ نہ کریں اور اپنی زندگیوں کے اس طرح کھیل کے اندر برباد کریں یہ کون سی کی بات ہے دیکھو تو صحیح ابھی میں نے پوچھا بتا دینا کہ آج کل جہاں یہ کھیل ہو رہا ہے تو کیا ساڑھے تین بجے شروع ہوتا ہے یہ جاگتے ہیں آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں ان میں سے کسی کو کبھی سال کے کسی ایک دن بھی تحج کے لیے اٹھنے کی توفیق ہوئی اس کی توفیق نہیں ہوئی اور کھیل کے برابر ایک دم ایکٹیو اور تیار رہتے ہیں کیا ہے یہ سب یہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا قیمتی ہے کہ ہم اور آپ اس کی قدر نہیں جان سکتے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کیا ہے زندگی کا ہر دن تمہارے وجود کا ایک حصہ ہے ایک دن گزرا گویا تمہارے وجود میں سے اتنا کٹ ہوا تمہارے, تمہارے وجود میں سے اتنا کٹ ہوا وہ فرماتے ہیں میں نے اسے لوگوں کو پایا جو اپنی زندگی کے اوقات کے معاملے میں ایسے بکیل تھے جیسے آدمی اپنے روپیوں پیسوں کے معاملے میں ہوتا ہے بچا بچا کر اس استعمال کرتے تھے صحیح کاموں میں یہ حال تھا ہمارے اسلام کا آپ نے بار بار سنا ہوگا علی جرجانی کہ بھائی وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو دے تھے کیوں اس لیے دیکھا کہ روٹی کھانے میں وقت لگتا ہے ستو میں جلدی سے نمٹ جاتے ہیں اور جو وقت بچتا ہے اس کو اللہ کی یاد میں جو آدمی اپنے کھانے کے اوقات میں سے کٹنگ کر کے اس وقت کو اللہ کے ذکر کرتا ہو اوقات اور کرے گا حضرت کو چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو دیتے تھے نرم ہو جاتی تھی منہ رکھ لیا اتار دیا غذا جو حاصل کرنی ہے ضرورت اپنے بدن کی وہ تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے البتہ پانی میں بھگونے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ آئے گا نہیں وہ حلق ہمارا خوش نہیں ہوگا باقی یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی طاقت حاصل ہو جائے گی تو وہ اس پر استفاق کا کیوں کہا کہ میں نے دیکھا چبا کر کھانے میں وقت لگتا ہے اس میں جلدی میں قرآن پاک کی پچاس حایتوں کی تلاوت کر سکتا ہوں ایک ایک سبحان اللہ پڑھنے کا اگر وقت مل جائے تو بڑا قیمتی ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ للہ ہے سبحان اللہ الحمد تملان کا اتنا ثواب ایک الحمد کا کہ جس ترازو میں آماد تو لے جائیں گے اس ترازو کو یہ لفظ الحمد ثواب سے بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ اور الحمد یہ دو مطلب جملے آگ پڑیں گے زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا ثواب سے بھر جائے گی آسمان اور زمین کے بیچ वो तो इतनी बड़ी है कि कोई उसको पूर कर सकता नहीं लेकिन इन दो जुमलों के सवाब से भर जाती है अगर मुझे और आपको मालूम हो जाए कि ये जुमला बोलने से ये मस्जिद का इतना पूरा हिस्सा नोटों से भर जाएगा तो सब तस्वीर लेके बैठ जाएगी और ये सुनते उसके बावजूद हमारा शौक जो है ना उसको हमें मिलती नहीं है तो हकीकत तो यह है کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے نبی کریم سلاسن کی ارشادات کی قدر کی حضرت آمیر ابن قیس ایک تابعی ہے جب کوئی آدمی ان کے پاس بات چیت کے لئے جاتا تو کہتے تھے صورت کی رفتار کو روک دو تو میں تم سے بات کروں گا اس لئے کہ میں بات کروں گا سورت تو چل اللہ میرا وقت گزرے گا میرا نقصان ہوگا میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو وہ تو وہ حضرات تھے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت سمجھتے تھے آج ہم نے اپنی زندگیوں کو بیکار گیا یوں سمجھیے کہ زندگی کے ان سے یہ ہماری زندگی کے اوقات کیا ہیں یہ ہمارے حضرت ایک شہر پڑھا کرتے تھے یہ کیا؟ موسوی ہے یہ جواہر کی لڑی ہے کہ تم یہ جو سانس لیتے ہو نا یہ وہ درخت جس درخت سے حضرت مسا نبیانہ وسلم کو اللہ کے کلام کی آواز آئی تھی وہ کتنا قیمتی درخت تمہارا یہ ہر سانس جو ہے نقل یہ جو مدو جذر ہے یہ گویا معمولی چیز قیمتی ان کے خرید رہے گنا اگر کوئی آدمی روپیوں پیسوں سے خالی پتھر خریدے وہ ان پتھر سے لقصان نہیں ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے بے کہیں گے تو اتنے قینچی سرمایہ کو پتھر خریدنے میں استعمال کیا بڑا بیوقوف ہے اور اگر وہ اسے زہر خریدتا ہے تو تو اور زیادہ ہی ممکت گئی جائے گی تو ہم نے کو اللہ تعالی نے زندگی کے اوقات عطا فرمائے ہیں بڑے قیمتی اوقات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اب یہ ہم جو ہے اپنی انسان خالی وقت نہیں اپ جب دیکھیں گے تو وقت گزرے گا وقت کے ساتھ ساتھ اپ کی آنکھیں گناہ یہ ٹی اس کو دیکھنے کے لیے ٹی وی اب ٹی وی بہت سے تو باقاعدہ یہ ولڈ کپ آیا تو اس کے لیے ٹی وی خریدیں گے اب یہ ٹی وی کو سمادی تو نہیں کرائیں گے نا وہ تو گھر میں رہے گا یہ گناہوں کا ایک بہت بڑا حال اپنے گھر میں لے آیا آپ ہمیشہ کے اپنے آپ کو اور گھر کے لوگوں کو برباد کیا کیا کوئی نیکی کا کام کیا بہت سے دین باقا. اور یہ شوق کہاں پہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ سے ایک سال تو ہو کشمیر جانا ہوا تھا وہاں ایک رسالہ اسی ہمارے وہاں کے زمانے قیام میں اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا میں وہ رسالہ لایا تھا ہمارے مفتی محمود صاحب باڈول کو میں نے وہ رسالہ بھی آیا تھا ان کے پاس شاید محفوظ ہوگا اس میں تھا ایک نوجوان بیمار اس کو کرکٹ کا اتنا شوق تو ایک میچ چل رہا تھا شاید ویسٹ انڈیز یا کسی اور ٹیم کا اور اس میں دینے والا یہ بیمار ہے دیکھ رہا ہے اس منظر کو اور اس نے دینے ڈالی اور یہ آؤ. آؤ. ایسا وہ فورن اس کی روح قبضہ ہو گئی اب بتائیے یہ ایمان پر موت کہلائے گی اسی موت کو ایمان پر موت کہا جائے گا جس شوق کو ہم اور آپ پال رہے ہیں وہ شوق ہم کو کہاں لے جا رہا ہے ایک, ایک طرف تو ہم لوگوں سے یوں کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے موت ایمان کے اوپر آوے اور دوسری طرف ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو جی ایمان سے محرومی کا دریہ بنتی ہے ابھی وہ ایک سال پہلے سنا ایک آدمی نے وہاں بمبائی میں یا کسی جگہ فلائنٹ ٹیم اگر نہیں جیتی ہار گئی تو, تو اپنی بی بی کو کہ تینک اور جیت کے لیے اللہ اکبر یہ کیا ہیں اور کیا جنون اور پاگل پن ہے کہاں پہنچا دیا ان شوق نے ہم کو ضرورت ہے اپنی زندگی کی قدر و قیمت پہچانے اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی اور اپنے ملنے والوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ قیمتی زندگی کا سرمایہ آتا فرمایا ہے یہ بہت قیمتی ہے اس کو اللہ کی یاد میں استعمال کرو اللہ کی طاط اور فرمندانی میں استعمال کرو آج تو اب یہ سٹا خالی کرکٹ کی پر سٹا دوسرے لوگ کھیلتے تو بھی اس کا دیکھنا اور سننا اور اس کا حصہ لانا جائز نہیں تھا اب تو خود ہی سٹے کھیل رہے اور تو یہ بھی سنا کہ عورتیں تک سبتہ کھیلتی ہیں ابھی سٹے کے نتیجے میں جو آمدنی ہوگی کیا وہ حلال ہے؟ تو حرام یہ حرام کی غزہ جب پیٹ میں جائے گی تو کیا حصل لائے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسا آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکتا حضرت صالی بن عبداللہ تسری کا جملہ امام بخاہ غزالی نے نقل کیا ہے کہ جس نے حرام کا لکمہ کھایا تو اس کے کی آزاد کیا کریں گے اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو معلوم ہو یا نہ ہو اب یہ سکتے کے نتیجے میں جو رقم آئے گی گھر کے اندر وہ حرام اور اس حرام کی وجہ سے جو غذائیں کھائی جائے گی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اب یہ سب چیزیں ہیں اب ایک مسلمان کو کیا یہ چیزیں زید دیتی ہے ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کا جو لوگ اس شوق میں پڑھ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کریں اور اس برائی سے اپنا آپ کو نکالیں جس طرح آپ نے اس میں دلچسپی لی اور دلچسپی لیتے رہے بار بار دلچسپی لینے کی وجہ سے یہ شوق آپ کی طبیعت پر اور آپ کی مزاج پر غالب آیا اب اس دلچسپی سے آپ اپنے آپ کو دور کریں جبرن تو دھیرے دھیرے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ پھر یہ شوق بھی آپ کے دل سے نکل جائے گا یہ تو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے لانت کی چیز ہے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے تو ضرورت ہے کہ اس پیغام کو آپ بھی اب جو ہے سنجیدگی کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں دوسرے اللہ کے بندوں تک بھی پہنچائیں اور ان کو اس کی طرح متوجہ کریں کہ زندگی کے قیمتی لمحات کو اس طرح ضائع اور برباد نہ کریں اپنی صلاحیتوں کو یہ زندگی جو ہے نا وہ تو بڑا قیمتی سرمایہ اور خام مال ہے خام اس میٹریل یعنی رو میٹریل رو میٹریل جو ہوتا ہے نا تو رو میٹریل کو آپ جہاں استعمال کریں گے اس کے مطابق اس کی قیمت بنتی ہے اور لوہے کا ایک ٹکڑا ہے اس لوہے کے ٹکڑے کو کوئی کمپنی جو سائیکل کا کوئی پارٹ اس سے بناوے تو اس کی قیمت سائیکل کے مطابق بنے گی اسی لوہے کے ٹکڑے سے بائک کا پارٹ بنایا جائے کا گڑ گی سائیکل تو دو ہزار میں آتی تھی تین ہزار میں آتی تھی اور بائک جو ہے وہ ستر ہزار اور لاکھ میں آتا ہے تو یہ ٹکڑا گیا. اتنا قیمتی بن گیا اور اسی لوہے کے ٹکڑے کو جو کسی کار کا کوئی پارٹ بنانے کے لیے استعمال کیا تو اس کی قیمت کئی گنا ہوگی اور اس کو اگر کسی ہوائی جہاز کا پارٹ بنانے کے لیے آپ کی زندگی کے اوقات بڑے قیمتی ہیں آپ ان سے بہت کچھ کما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کی جائے جب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زیادہ دوست ہر, ہر کنی عمر اس جو سر کا ہر چکی بطالت اس اللہ کی یاد کے علاوہ جو کچھ کرو گے وہ اپنی عمر کو برباد کرنا اللہ کی اطاعت اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کا اہتمام کیا جائے باقی جو کچھ بھی ہے اپنی عمر کو برباد کرنا ہے یہ شوق جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں عام اور یہ تو دراصل اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے بلکہ انسانیت کے دشمنوں نے یہ سب گویا باقاعدہ ایک پورا ایک پوری ایک سازش یہ یہودیوں کا جو پروٹوکول ہے یہودیوں نے یہ چاہا کہ پوری دنیا کی تمام قوموں کے اوپر ان کا غلبہ اور تسلط رہے تو اس پروٹوکول میں اس نے یہ بھی کہا ہم ایسے کھیلوں کو عام کریں گے جس میں دنیا کی قوموں کے نوجوان اپنے آپ کو مشغول کریں ان کی صلاحیتیں اسی میں ضائع اور برباد ہوں تاکہ ان کو وہ کسی اور کام کے نہ رہے مسلمانی کے اور تمام لوگوں کے لیے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو, جو قومیں ترقی کی منازل طے کرنا چاہتی ان کے نوجوان ان چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور دیتا ہوں. اللہ جدو کا سلیم و باری اللہ سعید دنا و مولانا محمد ولی سعید دنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بیدد ما تحب و ربنا ظلمنا انفسنا ویل لم تغفر لنا وترحمنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا غفر لنا ذنوبنا و اصرافنا في امرنا وثبت ثبت اقدامنا و انسرنا للقوم الكافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا کرفسوق اولسی و جالنا دین اللہ فتنا تو ہبو و تردا من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم جعلنا هادين مهتدين غير الظالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحرما لأعدائك بے حب کا منا حب کا من خالف کمن خلق اہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤ سے درگر در فرما اے اللہ گنگار ہیں خطا کار ایسی قیمتی زندگی تو نے ہمیں عطا فرمائی نعمتوں سے مالا مال کیا اے اللہ تیری دی ہوئی اس قیمتی زندگی کو اور تیری لی نعمتوں کو ہم تیری میں استعمال کر کے اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس کا ادراک اور احساس عطا فرما کر آئندہ کے لیے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے ہمارے معاشرے کو اللہ ان برائیوں سے پاک اور صاف فرما ہر ہر فرد چاہے وہ جوان ہو بوڑھا ہو مرد ہو عورت ہو بچہ ہو الہ عالم ہو جاہل ہو سب کو اللہ ان خرابیوں کی شناخت اور قباحت دل و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا کر اللہ اس کی نفرت ڈال دے اور اس سے بچنے کی توفیق فرما، اللہ زندگی قیمتی لمحات کو تیری اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق سعادت عطا فرما تری مرضیات پر اے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معاشیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق کو سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ تمام رضائش سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن نے اخلاق سے مزین فرما دوام ذکر و دوام کی توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع احتساب کی کیفیت نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل ویال اور تمام مطالقین کو صحت قوت آفیت سلامتی دنیا اخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دست نہ بنا ہماری روزیوں میں اللہ برکت اور فرما اللہ ہماری اولادوں کو عقائد مال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار، برے عادات بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربویت سے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما جس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا قرانی علوم و معرف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآن عام صالح کا اس کو اہتمام نصیب فرما قرآن اخلاقی فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما دن اور رات کی مختلف گڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما اور جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے تکمیل کو آسان فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ آج لا عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما اللہ حضور پاک کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک نے جتنی خیر اور بالت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع برائیوں سے پنا چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مراد پوری فرما تو ننت سمی العلی بطبا علینا انک انت التواب تو صلی اللہ تعالی علی تعالیٰ خلق ہی و مولانا محمد و و اجمعی تیار <تصفح>